چیز جی احتکاف کے دوران جو احتیاط میں بیٹھتے ہیں وہ وغیرہ تو ہیں ان کے متعلق ارے سوال ہی نہیں پوچھا تو احتیاط کے دوران جو مرد کے ہوتے ہیں وہ چھالیاں وغیرہ گٹکے وغیرہ جو کھاتے ہیں رمضان کے روزے میں تو نہیں کھاتے نہیں روزے میں نہیں احتکاف کی حالت ٹھیک ہے تشریح اصل میں جو حضرات پان کیا کے یا چھالیا کے عادی ہیں سب سے پہلی بات کہ جب اعتکاف کی نیت کر لیں تو اعتکاف کے دوران کچھ کھانا پینا جو ہے وہ جائز ہے جیسے غیر موتکف کے لیے مسجد میں پانی پینا بھی جائز نہیں اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی آدمی مسجد میں آئے تو سنت اعتکاف جو نفل ہے اس کی نیت کر لے تو نیت کرنے سے یہ ہوگا کہ کوئی دنیاوی بات کسی میں ایک دوسرے میں پوچھنے کی ضرورت پڑی تو گنا گار نہیں ہوگا گنا سے بچ جائے گا اور اگر احتکاف کی نیت نہ ہو تو سرکار کا ارشاد ہے کہ مسجد کے اندر دنیاوی بات کرنا جو ہے وہ اتنا برا ہے کہ یہ نیکیوں کو ایسے گلا دیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو گلا دیتی اس لیے دنیاوی گفتگو نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ ترقی آفتہ دور میں لوگ تو بعض باضابطہ ٹیلیفون سنتے ہو ہاں ہو رہی ہے جماعت کھڑی ہوئی جواب دے رہے ہیں باتیں ہو رہی ہیں ایک بلا ایسی نکل گئی کہ اس سے نجات جو ہے وہ مشکل تو یہ بھی بات کرتے ہیں ٹیلیفون وغیرہ یہ بھی منع ہے بلکہ ہم نے تو دیکھا کہ سعودی عرب والوں نے اس کا بہت اچھا حل نکالا اتنا شاندار حل نکالا یہاں ٹیلی فون ہے جیسی گھنٹی بجی ٹیلی فون کھول کے کہاں سل میں رکھ دیا میں نماز پڑھ رہا سمجھے صاحب حالانکہ یہ ابتدان اسلام میں یہ بات تھی کہ سلام کا جواب بھی دیا جاتا تھا نماز میں ہلکے پل کا اشارہ بھی کر دیا جاتا تھا بات بھی کر دی جاتی پھر اس کے بعد میں حضور علیہ السلام نے منع فرما دیا اب حالت نماز میں اب گفتگو نہیں ہوگی ہمارے اکابر علماء نے لکھا دو کلمے پر اگر کوئی مشتمل ہو بات نماز کو توڑ دے گی اف حروف اگر بن جائیں نماز ٹوٹ جائے گی بشت یہ کہ وہ کسی عذر کی وجہ سے نہیں جیسے کسی کے کمر میں تکلیف ہے اور جب کھڑا ہو رہا ہے سجدس تو بے ساختہ اس کی زمان سے اف نکل گیا تو اس کی نماز باقی ہے کہ یہ عذر کے بنا پر اور بار اکابر ادا نے یہ لکھا جیسے کوئی جہنم کے عذاب کی کوئی آیت امام تلاوت کر رہا فرض کیجیے امام نے آیت تلاوت کی فَتَّقُ النَّارَ النَّتِي وَقُدُ حَنَّاسُ وَالْحِجَارَ عَوْ عِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ڈروا اس آگ سے کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور یہ کافروں کے واسطے تیار کی گئی اس پر ایک ریقت ہو گئی عذابِ جہنم کا سن کر اور اس کی زبان سے اُف نکل گیا علماء نے اس کا استحسنہ کیا تو حالت نماز میں کوئی گفتگو کرنی جو ہے وہ جائے احتکاف کی نیت کر لے تو ہلکی پلکی گفتگو جو ہے اس کے کرنے میں کوئی عرض نہیں بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا کوئی آدمی احتکاف میں برامت مانی ہے وہ جب باہر نکلتا ہے تو ناراض ہوتا ہے احتکاف آپ ملنے نہیں آئے احتکاف آپ ملنے, ملنے, ملنے, ملنے نہیں آئے تو موتکف کی زیارت کرنا بھی بہت ضروری ہے آدمی اس نیت سے چلا جائے چلو احتکاف میں کچھ دعا کرائے اللہ تبارک و قبول فرمائے اور پھر موتکف کے پاس بیٹھ گھنٹوں گفتگو کرتے اچھا پردہ تو چونکہ پڑا ہوتا ہے نا اس لیے پردے میں گھنٹوں دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے بیٹھ کے گفتگو یہ تو احتکاف کی مراد ہی نہیں اور پھر آج کل کا احتکاف اور فرمائی دو دو سو آدمی احتکاف تین تین سو آدمی احتکاب اب ہمارے یہاں بتا رہا ہوں اپنی بات کو چھوڑی ہمارے یہاں مدرسے میں صرف چار بات روم چار بات روم دو سو آدمی اگر بیٹھیں گے میں تو کیا ہوگا لائن لگی ہوئی پھر اس میں خرابیاں پیدا ہوتی آپس میں گفتگو بھی ہوتی بات کرنا بھی منع چلتے میں اگر کوئی آدمی سلام کرے تو جواب دے دی دیا جائے ہمارے علما نے لکھا کوئی آدمی چل رہا السلام علیکم دی, کھڑا ہو گیا سلام, خیریت ہے بچے بچے خیریت سے گیا احتقا تو اتنے آدھا ملحوظ رکھنا ہی ممکن نہیں سمجھ گئے تو اس لیے احتکاف اگر کریں اس کے سارے قواعد کو ملحوظ رکھیں اور آپ دیکھا کچھ سال پہلے بڑی مشکلی سے کوئی آدم ملتا تھا مولیا کا کہ اس کو بٹھاؤ بھائی اس کو احتکاف کرایا جائے اب تو سو سو چار چار سو آدمی جب بیٹھ رہے ہیں اب بعض مفتیوں نے رعایت بھی دے دی کہ بار بھی جا سکتے ہو ٹیلیفون بھی کر سکتے ہو بات بھی کر سکتے ہو تو یہ صحیح معنی میں احتکاف نہیں ہے تو حالت احتکاف میں اگر کوئی کھائے پیئے تو یہ جائز ہے لیکن جو آپ نے کہا اگر وہ احتکاب میں تمباکو کھا رہا اور منہ سے ہے یہ ہمارے فقہ نے لکھا کسی کے برابر میں وہ کھڑا ہوا اور تمباکو کی بو اگر وہ سن رہا تو ایسے کے لیے علماء نے اجازت دی کہ نمازی اس کو مسجد سے باہر کر دیں بھائی جاؤ باہر جاؤں تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے کو تک جائز لکھا علماء نے اس لیے مسجد کی آداب کو ملوز رکھتے ہوئے پان وغیرہ جو ہے واجبی سی وہ کھا لیں اور کچھ پرہیز کریں تاکہ منہ سے کوئی بدبو نہیں آئے اور کوئی صاف اٹھ رہا ہے جی بولی